پھر جب بھلا بیٹھے جو نسط انہین ہوئی تھی ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ضلعوح کو برے عذاب میں پکڑا بدلا ان کی نافرمان کا